بسم اللہ مصعل و صلاح و السلام کے واقعے کو ہم نے حدیث الفتون میں پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ فتنہ کا فتون اور ہم نے آپ کو بہت آزمایا بہت امتحان کیا اب وہ آزمائش کی تفصیل کیا تھی وہ آپ پڑھ چکے ہیں اب یہاں پر حضرت مفتی مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ مسا علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں تقریباً ہر صورت میں بیان کیا ہے قرآن کریم میں مسا علیہ الصلاۃ وسلام کا نام تیس پاروں میں ہر جگہ موجود ہے سوائے انہیں پارے کے اے تبارک لزی والے پارک لیکن وہاں پر بھی ان کا اشارہ موجود ہے یعنی قرآن کریم میں انتیس پاروں میں مسا علیہ السلاۃ وسلام کا نام موجود ہے اور صرف انتیسویں پارے میں ان کا نام موجود نہیں ہے لیکن اس میں بھی مسا علیہ السلاۃ والسلام کی طرف اشارہ موجود ہے فعصا فرعون اور رسولہ فرعون نے پیغمبر کی مخالفت کی وہ پیغمبر کون ہیں موسا علیہ السلام ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے پر اگر توجہ کی جائے اس میں ہزاروں عبرتیں حکمتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے عجیب مظاہر ہیں جس سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور اس میں عملی اور اخلاقی ہدایتیں بھی بے شمار ہیں یعنی مسا علیہ ولاۃۃ وسلام کا جو واقعہ ہے اس کو سوچنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسا علیہ السلاۃ کی مدد کی اور ان کے واقعے میں بہت ساری عمل سکھلانے والی اور اخلاق کو درست کرنے والی باتیں بھی موجود ہیں ان باتوں میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کیا جائے گا سب سے پہلی بات فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اس پر قدرت حق کا حیرت انگیز رد عمل فرعون نے اپنے حکومت بچانے کے لیے کیا کیا تھا چھوٹے بچوں کا قتل شروع کیا تھا فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کی احمقانہ تدبیر تھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی بچ نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت اس کو دکھائی اور کیسے دکھائی فرعون نے شروع میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کیا جائے پھر دوبارہ یہ حکم جاری کیا کہ ایک سال قتل کیا جائے اور ایک سال قتل نہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی اگر چاہتا تو مسا علیہ السلاۃ والسلام کو اس سال پیدا کرتا جس میں قتل نہیں کیا جاتا تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسی سال مسا علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال بچوں کا قتل جاری تھا اور مسا علیہ السلاۃ والسلام کو عجیب طریقے سے اپنی ماں کے ذریعے صندوق میں ڈلوا کر دریا میں پھنکوا دیا اور وہاں سے وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے اور دشمن کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی فرعون جو ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام سے ڈر کر کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ میری حکومت ختم کر دے گا بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو اپنی ماں کے گود سے چھین کر قتل کر رہا تھا اور وہی بچہ جس سے فراؤن ڈر رہا تھا وہ فراؤن کے گھر میں موجود تھا بات سمجھ میں رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں چاہے پوری دنیا اپنی تدبیر حکمت سیاست طاقت اور عقل استعمال کر لے لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہی کروں گا اور اللہ نے کیا ہے مسا علیہ السلّت وسلام کو کس طرح بچا کر فرعون کے گھر میں پہنچا دیا اور بی بی آسیہ جو ہے مسا علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہے اور دوسری حکمت اور فائدے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مسا علیہ السّلاۃ والسلام نے دوسری عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و نے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو دوبارہ اپنی ماں کی طرف واپس کیا اس لیے کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو آخر ان کی ماں کا دودھ انہوں نے قبول کیا اور ماں جو کہ پریشان تھی کتنا چھوٹا سا بچہ میں نے دریا میں پھینک دیا ہے اللہ کے حکم سے اب یہ کیسے دوبارہ مجھے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے مسا علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ کو تسلی دی تھی کہ یہ میرا حکم ہے آپ یہ کام کریں اور پریشان نہ ہو تو اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق بچہ دوبارہ ان کو واپس کر دیا اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی اور پوری حکومت موسیٰ علیہ السلاۃ و سلام کی ماں کے محتاج تھے اور مسا علیہ السلاۃ والسلام کی ماں نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں رکوں گی میرے تو اور بھی بچے ہیں میں اپنے گھر جاؤں گی تو انہوں نے مجبور ہو کر مسا علیہ السلاۃ والسلام کو کے حوالے کر دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی موسع کو لے کر ایسا نہیں تھا کہ مسا علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ فراؤن کے محل میں ہر روز آتی تھی اور دودھ پلاتی تھی نہیں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ مسا علیہ السلاۃ وسلام کی والدہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے تنخواہ بھی ملتی ہے ان کو بات سمجھ میں رہی ہے ہاں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا لیکن ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے تو بچے کو پالنے کے لیے جو خرچہ ہے حکومت کی طرف سے خرچہ بھی دیا جاتا ہے اور مسا علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں دودھ پی رہے ہیں تو یہ سب اس طرح کی باتیں ہیں جس سے انسان حیران ہو جاتا ہے اور تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کتنی زیادہ طاقت اور قدرت والا ہے اور بے اختیار انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے پوری حکومت اپنی قوت استعمال کر رہی ہے اس بچے کو پکڑنے کے لیے لیکن اسی بچے کو حکومت خرچہ دے کر پال رہی ہے پانچویں بات یہاں پر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو تاجر کام کرنے والا شخص اپنا کوئی کام کر رہا ہے اس میں ثواب کی نیت کرے تو اسے موسا علیہ اللہ وسلم کی والدہ کی طرح کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور تنخواہ بھی لے رہی ہے اسی طرح اس شخص کو ثواب بھی ملے گا اور پیسے بھی ملیں گے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ مستری ہے کیا ہے مستری ہے گھر بناتا ہے اب اس کو کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک جگہ ایک مسجد بنانی ہے اب وہ مسجد بنانے کے لیے وہاں جاتا ہے ثواب کی نیت کرتا ہے کہ اللہ مجھے ثواب دے تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کو مسجد بنانے کا ثواب بھی ملے گا اور مزدوری بھی ملے گی تنخواہ بھی اسے ملے گی تو اس کی مثال موسا علیہ صلاحت وسلام کی امی کی طرح ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور پیسے بھی ملتے ہیں تو اس لیے ہمیں جب کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اس میں ثواب کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا کرے مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے اور وہ ڈرائیور جو ہے بچوں کو مدرسے لے جاتا ہے اور لے کر آتا ہے اگر یہ تو اس کا کام ہے نا وہ اگر نیت نہ کرے ثواب کا تب بھی اسے تو مزدوری تو ملے گی نا لیکن اگر وہ ثواب کی نیت کر لے تو اسے ثواب بھی ملے گا اور مزدوری تو ویسے بھی اسے ملے گی وہ گاڑی چلا رہا ہے نا اس کی تنخواہ تو اسے ملے گی نا یہ نہیں ملے گی مثال کے طور پر اگر یہ ڈرائیور جو ہے اسی وقت میں ہر روز بازار جائے اور بازار سے سامان لے کر آئے اور اپنا کام کرے اس کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہے اس کو بازار کی خدمت بھی مل رہی ہے لیکن مدرسے کی خدمت اسے ملی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو سات بجے آٹھ بجے جو ہے مدرسے لے جانا ہے اور پھر بارہ بجے گھر واپس لانا ہے تو اس نے یہ خدمت اختیار کی ہے حالانکہ دوسری اور بہت سارے خدمتیں موجود ہیں وہاں بھی پیسے ملتے ہیں لیکن وہ ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہا ہے تو اسے ثواب بھی مل رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں مسا علیہ کی والدہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قربانی اور اللہ سبحانہ و کی بات ماننے کی وجہ سے اتنے سے چھوٹے سے بچے کو اللہ کی بات مان کر انہوں نے دریا میں پھینک دیا تھا دنیا میں عزت دی اور ان کو اپنا بیٹا بھی واپس کر دیا اور پیسے بھی ملتے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور طاقتور لوگ جمع ہو کر بھی اللہ جل جلالہ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا دنیا کی حکومتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد ولا علیہ و صحب اجمائین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ